میں دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی تفصیل خزان الفان میں ہے اس سے قیامت مراد ہے يوم يكون الناس كالفراش المبثوث و الجبال كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فأمّا من ثقلت موازينه فهو وأمّا من خفت موازينه فَأُمُّهُ فویا جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی کی یعنی دھری ہوئی اون تو جس کی تولیں بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہیں اور جس کی تولیں ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے تفصیل خزائن العرفان میں ہے یعنی اس کا مسکن آتیش دوزخ ہے اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی صدق الله العظيم